السلام عليم من الشيطان الرجيم اسم حمزه ونفته ونفته احل لكم ليلة الصيام الرحاة إلى نسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقشانون أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كسب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكثون في المساجد حدود فلا يبين آیاته لعلهم يتقون احل لكم ليلة تمہارے لیے روزے کی رات کو حلال کر دیا گیا ہے الى اپنی سے سے صحبت کرنا ہننا لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں وانتم لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو علیم النا کم کن تم تختہ نون انفوسا اللہ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے فاطبہ علیہ تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی وعطا اور تم کو معاف کر دیا پھل آنا تو اب بادشر ہننا ان سے مباشرت کرو وغدہ ہو ماں کام اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو وقول لاخوب الخیت العب مین السوادی مینل بجر حتیہ کے تمہارے لیے سیا دھاگے سے فجر کا تو دھاگا خوب ظاہر روزہ پورا کرو رات تک والا تو اور ان سے مباشرت نہ کرو وہ ان تماقی مساجد جب کہ تم مسجدوں میں احتقاق کرنے والے ہو دل کا اردود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلاں سو ان کے قریب نہ جاؤ کدالی کا اسی طرح ہی اللہ, اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں جب ابتدا میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے وقت روزہ افطار کرتا اور افطار کرنے کے بعد جب تک وہ جاگتا رہتا تو کھا پی سکتا تھا پشا کی نماز تک اگر اس سے پہلے وہ سو جاتا تو کھانا پینا اس کا بند ہو جاتا یہ پہلے طریقہ کار تھا کھانا پینا اور جیوا کرنا تینوں کام روزے کی حالت میں ممنوع تھے تو کا وقت شروع ہوتے ہی یا سو جانے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس میں تخلیف کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ قیس ابن سرما رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزے دار تھے روزے کی حالت میں افطاری کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے انہوں نے کچھ کھانا مانگا ترب کیا تو کیسی ہیں کہ میرے پاس تو کھانا نہیں ہے لیکن میں پڑوسی سے تجھے لا کے دے دیتی وہ کھانا لینے کے لیے گئی تو واپسی آنے تک یہ انتظار میں سو چکے تھے چکے ہوئے تھے لیٹے نیند آ گئی سو گئے جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں صحیح بس تیرے لیے تو رسوائی ہے یعنی مشقت میں پڑ گیا افطاری کی کھانا بھی نہیں کھایا اور پھر نیند آ گئی سو گیا اب اگلے دن تک مغرب چل سو چال اسی طرح جانا پڑے گا تو اگلے دن جب آدھا دن گزرا نصف النہار کے بعد وشی ہی غشی اس پر تاری ہونے لگی تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ آیات نادر کر دی یہ آیت مکمل اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے نازل کی تو اس میں رخصت اور اجازت مل گئی ساری رات کھانے پینے اور جمع کرنے کی تو اسی طرح فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے بڑی تفتیق کر دی ہے اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تفریح کی ہے ایک تو یہ بات ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے جمع کرنا یہ حلال کر دیا گیا ہے تو کھانا پینا اور جمع کرنا یہ روزے کی حالت میں ممنوع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی اور کہا منا لِبَاسٌ اللہ کن وا انتم وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو یہاں اللہ سب اللہ نے مرد عورت میاں بیوی بی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لباس کی جگہ پر ہوتے ہیں اس طرح لباس مباشرہ تن بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے جسم کے ساتھ لگتا ہے ایسے ہی میاں بیوی بی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے انہیں جدا جدا رکھنا یقینا یہ مسلمانوں کے لیے صاف تھا تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو رمضان کی راتوں میں مباشرت کی جمع کی اجازت دے دی اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی بی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے آپس میں ان کا کوئی پردہ نہیں ہے کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی بی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ایک ضعیف روایت بھی ہے اس حوالے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی نہ انہوں نے میری شرم کبھی دیکھی لیکن وہ روایت ثابت نہیں ضعیف ہے صحیح بخاری افسر نبی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح شرد کے ساتھ حدیث موجود ہے فرماتی ہیں سیدہ رضی اللہ تعالی سید کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی تاب سے اکٹھے غسل کرتے تھے تو میاں بیوی اکٹھے ایک ہی تاب سے غسل کر لیتے تھے اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کے ساتھ جلدی جلدی گسر کرتے تو میں فرماتی کہتی دع لی دع لی میرے لیے بھی چھوڑ دیں پانی سارا نہ استعمال کر جائیں تو میاں بیوی بی کا آپس میں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے اللہ سبحانہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے اور فرمایا ہے علیم اللہ انکم کنتم تم ان تم اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی نفسوں میں خیانت کرتے تھے فاصادہ علیکم تو اللہ نے مہربانی کی تم پر واقع اور تم کو معاف دیا یعنی پہلے منع تھا رمضان کی راتوں میں میاں بیوی بی کا ایک دوسرے کے ساتھ جمعہ کرنا مباشرت کرنا ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مغرب کے بعد گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی بی سے تقاضا کیا ہم بستری کا تو کہتی ہے کہ میں سو گئی تھی اب سونے کے بعد پھر اٹھ کے وہ روزہ شروع ہو گیا اس کا فرماتے ہیں کہ سجدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ شاید یہ بہانہ بنا رہی ہے تو وہ نہ رکے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے جان لیا سبر تم, تم, تم نہیں کر سکتے اپنی جانوں میں تم خیانت کرتے ہو اللہ تعالی نے چلو مات کیا تم پر مہربانی کر دی اب تمہیں اجادت ہے فَلْآَنَ بَاشِرُوْهُنَّا سَوْاَبْ ان سے مباشرت کرو وَبْتَغُوْ مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو اسے صحبت کے ساتھ لذت کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول ما کا تب اللہ میں شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے لیے لکھ دی ہے اسی طرح پاک دامنی کا حصول کہ مرد اپنی بیوی بی سے مباشر اور جمع کرے اور پاک دامن ہو جائے اس کی منی کا جو شر ہے وہ ختم ہو جائے بتا ماں کا تب اللہ اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو وقلو وشراب اور کھاؤ پیو من الاسود من الفجر کے سفید کے فجر کا وہ رات کے سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے ایک صحابی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دو دھاگے دیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور ان کو دیکھتے کہ جب تک وادے نظر آنا شروع نہیں ہوتا کالا دھاگا اور سفید میں فرق محسوس ہونا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا ادن لاوی ساد ان لا پھر تو تیرا تکیا بڑا لمبا چوڑا ہے ان سواد الاد نہار یہ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور سپیدہ صبح صبح کی روشنی ہے دھاگے سے مراد دھاگا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا تا کم الخت من مین الاسود من الفجر اس نے لفظ من الفجر پہ غور نہیں کیا وہ خیت پر ہی غور کرتا رہا تو غلطی لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی اور اس کو بتایا کہ یہ رات کی تاریخی اور دن کا اجالا مراد ہے اس سے دھاگا مراد نہیں اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کی فہم صحابی کی سمجھ وہ بھی غلط ہو سکتی ہے جب صحابی کی فہم صحابی کی سمجھ صحابی کا فتویٰ صحابی کا قول صحابی کا عمل موجود ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ بھیا کا فرمان قرآن مجید فرقان امیر کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہو تو صحابی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں رہے عمل کیا جائے گا اللہ تعالی کی نازل کردہ وہی پر جو صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابی کا قول عمل صحابی کا فتویٰ صحابی کی فہم وہ وحی الہی نہیں وحی وہی صرف کتاب و سنت ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں چاہے صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہو ہاں صحابہ کرام کا وہ فتویٰ وہ قول جو اللہ تعالی کی وحی کے مطابق کو کتاب و سنت کے موافق ہو وہ پیروی کے حقدار ہے وہ صحابی کا نہ ہو آج کے کسی دور آج کے دور کے کسی مفتی کا فتویٰ ہی کیوں نہ ہو جو وہی علاحی کے مطابق اور موافق ہے اس کی پیروی کی جائے گی اور جو وہی علاحی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ترک کر دیا جائے گا پھر یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور عربی زبان صرف یہ دو چیزیں کافی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث یہ بھی سیکھنا ضروری ہے اگر بندہ نبی کی سنت اور حدیث کے بغیر صرف لغت کے بل بوتے پر قرآن کو سمجھنا دین کو سمجھنا شروع کرے تو گمراہ ہو جائے گا اب یہ صحابی بھی عربی دان تھے خالص عربی تھے لیکن قرآن کی ایپ کو سمجھنے میں غلطی لاتے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تو پھر ان کو پتا چلا سما پھر رات تک روزہ پورا کرو شہری کا وقت بتایا ہے کہ خیسے ابیب واضح ہو جائے یعنی کہ سپیدہ صبح دن کا اجالا تجر صادق کی روشنی وہ واضح ہو جائے رات کی تاریخی سے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب واضح ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دو بند کر پہلے وہ لوگ افق پہ سفیدی کو دیکھنے کے لیے اوپر چڑھتے تھے ملاحظہ کرتے تھے کہ وقت ہوا ہے کہ نہیں اب جدید دور ہے گھڑیاں موجود ہیں کیلکولیشن میتھڈ بہترین ہے ایک کلیہ ہے اپنا اس کو طول بلد اور ارض بلد کا جو خط ہے وہ بتا دیں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اس جگہ پر کس وقت فجر ہے کس وقت زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے فارمولہ ہے چھوٹا سا یہ جو ہماری گھڑیاں یہ سال بھر کا وقت بتاتی ہیں یہ محسمہ موسمیات نے یہ جو پیار کیے ہوئے ہیں کیلنڈر ہر علاقے کے شہر و اور نظام الاوقات نمازوں کے یہ سارے اسی پلیے اور اصول کے مطابق آسان حل اور طریقہ کار ہے تو وقت پتہ چل جاتا ہے گھڑیوں کے ذریعے بھی کہ کب صبح صادق طلوع ہو رہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بھی جب تک آزان شروع نہیں ہوتی اس وقت تک کھاؤ پیو لائم آزان بلال, بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آزان سن کے سہری سے رک نہ جاؤ کیوں وہ رات کے وقت آدان دیتا ہے فجر کے وقت نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آزان رات کے وقت ہے مقصد کیا ہے اس آزان کام ویو نبا نا کم تاکہ جو رات کو قیام کر رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں قیام اللیل کر رہے ہیں وہ واپس آ جائیں انہیں پتہ چل جائے کہ شہری کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھی ہو جائے کہ شہری کا وقت ہو گیا ہے آپ جلدی سے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر لیں فلو سراب حقہ یوناد یا ابن ام مختوم ان کھاؤ پیو حقہ کے عبداللہ ابن ام مختوم آدان دیں فرماتے ہیں صحابی واج یہ نابینا صحابی تھے اس وقت تک آزان نہ دیتے جب تک اس کو بتایا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی کوئی آتا بتاتا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے پھر یہ اٹھتے اور جا کر آزان دیتے تو مؤذن اگر کوئی ایک آدھ منٹ لیٹ کر دے اذان شروع ہونے تک آپ کو کھانے پینے کی رخصت اور اجازت ہے اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شہری کے لیے بیدار کرنے اٹھانے خبردار کرنے کا طریقہ آزان دینا ہے یہ لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے سپیکروں میں اعلان کرنے کا روزے داروں نبی کے پیاروں جنت کے حقداروں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بجٹ ہے شہری کے لیے جگانا ہے آزان شہری کا وقت ختم ہو گیا یہ بتانا ہے آزان شریعت نے آزان مقرر کیا نہ ہوٹر نہ سائرن نہ کور اور نہ روزے داروں اللہ نبی کے پیار کچھ بھی نہیں آزان شہری کا وقت شروع ہو گیا آزان شہری کا وقت ختم ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آزان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے کھانے پینے والا کھا پی رہا ہے برتن ہاتھ میں ہے اور آزان شروع ہو گئی تو وہ جو ہاتھ میں اس نے پکڑا ہوا برتن ہے اس کو نہ رکھے قانون کیا ہے کہ آزان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند لیکن جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے ہاتھ والی چیز کھانے پینے کی شریعت نہیں اجازت دی کہ وہ کھا پیے اسے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک ادانیں ہوتی رہیں کھاتے رہو پیتے رہو بلکہ انتظار میں رہتے ہیں جو ہی ادان شروع ہوئی جلدی جلدی پانی پی لو جلدی جلدی چائے پی لو ادان شروع ہو گئی آدان شروع ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا نہیں جائے روزہ دار کے لیے حرام ہو گیا منع ہو گیا ہاں اگر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کوئی چیز تو پھر وہ کھا پی سکتے لیکن اس کے لیے بھی ہیلا نہ کریں اب دیکھیں ایک منٹ رہ گیا لہذا اب چائے کا مگا پکڑ لیا اور شروع ازان ہوتے ہوئے تو ہاتھ میں ہی ہوگا نا ہیلا نہیں کرنا ہاں اتفاق کبھی ایسا ہو جائے تو وہ کوئی خرچ نہیں سما سیم سیام عل پھر روزہ پورا کرو رات تک رات شروع ہوتی ہے مغرب سے سورج کے غروب ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل من ادا اکبر الحاڑ تو قد اب تارا جب ادھر سے رات چڑھ آئے اور سورج ادھر کو غروب ہو جائے دل چلا جائے سورج غائب ہو جائے تو قد افطار تو روزے دار کی تاریخ کا وقت ہو گیا سورج کے غروب ہوتے ہی مشرقی افق میں اندھیرا ہو جاتا ہے مغربی افق روشن رہتا ہے کچھ ایسے دانشوار بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ رودا اس وقت تک ابتار نہ کرو جب تک ادھر بھی اندھیرانہ ہو جائے مغرب کی طرف وہ تو بڑی دیر بعد ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے بعد تو اذا ادھر اکبر اللہ ہونا مشرق کی طرف سے رات آ جائے وہ اکبر نہارو الحا ہونا دن ادھر کو چلا جائے یعنی ادھر سے آپ کو رات آتی نظر آئے اور دن ادھر کو جاتا ہوا نظر آئے گا مطلب کہ مغرب میں دن کے آثار نظر آئیں گے روشنی ہوگی مغرب میں ابھی وہ غراوتی الشمس سورج بھاری نگاہوں سے اجل ہو جائے غروب ہو جائے روزے دار افطاری کا وقت ہو گیا اور فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے ما اجل الفطرہ جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہے ولا تو باد شیرو ہن تم آ اور ان سے بیویوں سے مباشرت نہ کرو جمع نہ کرو جب تم مسجدوں میں احتکاف کرنے والے ہو یہاں ایک تو یہ پتا چلا کہ احتکاف مساجد میں ہوگا وہ تم آ کے سونا اور مسجد کا لفظ عام اللہ تعالی نے بولا ہے خاص کوئی مسجد نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احتکاف صرف تین مساجد میں ہی ہے باقی پوری دنیا میں کہیں پر احتکاف نہیں لیکن ان کا قول باطل ہے تمام کرم مساجد میں احتقاف کیا جا سکتا ہے اور دوسرا بیوی سے جمع کرنا احتقاف کے لیے یہ ماننے ہے منع ہے اعتقاف کے دوران بیوی سے صحبت نہیں کی جا سکتی ہاں ملاقات کرنے کے لیے بیوی خامد کے پاس مسجد میں آئے اعتکاف کے دوران ٹھیک ہے جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی بیویاں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے آپ سے ملنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آ جاتی تھی ملاقات کرتی تھی ملاقات کرنا جائز ہے لیکن صحبت کرنا یہ ناجائز ہے مسجد میں پھر اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے جس طرح ہمارے ہاں اکثر مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام یا خطیب کی جو رہائش ہے وہ مسجد کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو مسجد کے ساتھ مختصر رہائش ہونے کی وجہ سے رہائش عام طور پہ لوگ بناتے ہیں وہ مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ مرغیوں کا کھڈا بنا کے دے دیں تو کام چل جائے گا وہ چھوٹی سی رہائش تنگ سی جہاں سانس بھی نہیں آتا وہ بےچارے سانس لینے کے لیے پھر مسجد کا صحن استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں رات کے وقت سردیوں میں دن کے وقت تو وہ گھر والے بھی مسجد کے صحن میں آ جاتے ہیں عموماً چھتوں پر مسجد میں ان کا آنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جائز ہے کوئی حرض اور مظافہ نہیں لیکن وہ جو حصہ نماز پڑھنے کے لیے خاص ہے مسجد ہے وہاں پہ اپنی بیوی سے سوگت نہیں کر سکتا وہ اسی جگہ پہ جو حصہ اس کی رہائش کے لیے مختص ہے کہیں پہ کرے اور باقی معاملہ کھانا پینا پکانا اس کے اندر کوئی حرج نہیں وہ مسجد کا فین استعمال کیا جا سکتا ہے مسجد کے حصے میں یہ کام کرنا ممنوع نہیں اللہ سبحانہ ہوا نے روزوں کے ساتھ ہی احتکاف کا ذکر کیا احتقاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں روزے کی کوئی شرط نہیں سگید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہریت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات احتکاف بیٹھوں گا مسجد حرام میں تو آپ نے فرمایا اور بھی, بھی نظر اپنی پوری کر لیں ایک رات کا بھی احتکاف ہو جاتا ہے تو فتح مکہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ نظر پوری کی مستد حرام میں ایک رات کا احتکاب بیٹھ کر اس کے لیے ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا احتکاف کے لیے لیکن احتکاف جب رمضان میں ہوگا تو رمضان کے تو روزے فرض ہی ہیں اس کے بغیر پھر احتکاف کیسے ممکن ہوا کہ بندہ احتکاب بیٹھے اور روزے نہ رکھے ہاں کوئی آدمی معذور ہے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن احتکاب کی اس کی خواہش ہے تو رمضان کے مہینے میں وہ روزہ بےشک نہ رکھے احتکاب بیٹھنا چاہے احتکاب کر سکتا ہے روزے کی اللہ نے اس کو رخصت دی ہے اور احتکاب کے لیے روزہ یہ لازم اور ضروری نہیں احتقاب کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر روکے رکھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لوگوں سے جدا الگ تھلگ کے رہے خلبت میں کچھ دن گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن دس راتوں کا احتکاب کیا کرتے تھے رمضان کے علاوہ آپ نے شوال میں بھی احتکاب کیا ہے بیس راتوں کا رمضان کی بیس راتوں کا بھی آپ نے احتکاب کیا ہے کم یا زیادہ جتنا بندے کو میسر آئے احتکاب کر سکتا ہے یہ نقلی عبادت ہے حدیں ہیں تم ان کے قریب نہ جاؤ یعنی یہ جو اوپر مسائل بیان ہوئے ہیں کزالی کا نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں متقی بن جائیں پرہیزگار ہو جائیں ولاد اکولو اموالقم بینقم بالباثیلی اور اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ ایسا طریقہ جو ناجائز ہے شریعت میں شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس طریقے سے مال نہ کھاؤ اس میں لوٹ مار کے سارے طریقے شامل ہیں ہر حرام اور نجائز طریقہ لا اقل والن بین بالباطل کی زد میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اللہ بھی تی بھی نفطمن مگر اس کی رضا مندی سے وہ اپنی خوشی سے دل کی رضا سے مال دے کسی کو تو ٹھیک ہے دوسرے کو مجبور کر کے اسے مال لینا یہ ناجائز ہے اب مجبور ایک تو ڈاکہ ہوتا ہے مجبور کر کے اسے مال لے لیتے اور کئی وہ یار دوست بھی ڈاکہ ڈالتے وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی باتوں ہی باتوں میں پھنسا کے مجبور کر کے اور اسے کھاتے پیتے انجمنیں پھنساؤ یاراں یاروں کو پھنسانے کی انجمن بنی ہوتی مل کے کسی نہ کسی کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے پھر کھا پی کے ہی چھوڑتے دل نہیں کر رہا ہوتا اس کا یہ حرام اور نفس وہ اپنی ان کی خوشی سے دیکھ ٹھیک ہے زبردستی دھکے شاہی نہیں لاسا کو لو اموال اپن بھائی اور تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وہ لو بھی ہاسطان اور انہیں حاکموں کی طرف نہ لے کے جاؤ لتا کلو فریق اموال ناصب السم تاکہ تم گناہ کے ذریعے گناہ کے کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال کھا لو بن تم تالام حالان کے تم جانتے ہو ہوتا یہ ہے کہ کسی کی مثال کے طور پر زمین پر قبضہ کر لیا اب جو مالک ہے اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے پتا ہے اس کو کہ مالک کے پاس پسر رجسٹری یا انتقال کے کاغذات وہ کہیں گم ہو گئے یا آگے پیچھے ہو گئے یہ ذرا دور ادر تھا حوت والا اس نے قبضہ کر دیا اب ثبوت اس کے پاس بھی کوئی نہیں ثبوت اس کے پاس بھی کوئی نہیں اب عدالت میں وہ حکام کو عدلیہ کو رشوت دے کے پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے وسلو بھی لتا کلو فریقال وہ اسی زمین میں سے کچھ حاکم کو دے دیے کچھ پیسہ دے کر اس کو اپنے نام کروا لی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قاضی حاکم جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہ چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے لیکن یہ قول بھی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے پاس اپنے گھبڑے لے کے آتے ہو تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے زیادہ چرم زبان ہوتا ہے اپنی بات کو بیان کرنے میں زیادہ تیز ہوتا ہے تو ہوتا وہ نہ ہوتا لیکن اس کی زبان دانی کی وجہ سے باتوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ حق پہ ہے اور میں اس کے حق پہ فیصلہ کر دیتا ہوں یاد رکھنا جس کو بھی میں اس کے بھائی کا حق دوں تو اس کو میں نے جہنم کا ٹکڑا دیا ہے یعنی حاکم ہے اس نے اجتہاد کرنا ہے کوشش کر کے انصاف کی کوشش کرنی ہے لیکن وہ وکیل کئی بڑے پیز ہوتے ہیں ججوں کا دماغ گھما کے رکھ دیتے ہیں اب اس کی وکالت اور اس کی باتیں سن کے جج کسی غلط آدمی کے حق میں فیصلہ کر دے تو جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا اس کو تو پتا ہے کہ یہ حق میرا نہیں فیصلہ ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے اسی کا نام ہے رشوت وطودی ہا عام کہ بندہ کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے پیسے دے یہ ہے رشوت ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے لیکن اس کو اس کا حق ملتا ہی نہیں جب تک وہ کچھ نہ کچھ دے نہ جیب اگلے کی گرم نہ کرے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ پہ یہ ہے جگہ ٹیکس شریعت میں یہ بھی حرام ہے اسے بھی ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حرام کی عادت ڈالنے کے متراد ہے لیکن اگر بندہ مجبور ہو جائے اس کا حق اس کو ملتا ہی نہیں ہے مزتر ہے تو دینے والے پر گناہ کوئی نہیں لینے والا گناہ گار ہے آج کل ہمارے سرکاری محکموں میں بلکہ پرائیویٹ میں بھی کئی جگہ پہ یہ کام شروع ہوتا ہے وہ کام اس وقت تک آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ کلر کی مٹھی گرم نہیں کریں گے یہ رشوت نہیں ہے آپ نے حق اپنا لینا ہے جس کے آپ کا خدار ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے حق دے رہا ہے پر کوئی چائے پانی میں بھی دو تو یہ جو چائے پانی کے نام پر لیتا ہے یہ ہے جگہ ٹیچ بدماشی تو یہ بدماشی بھی حرام